صورت المنافقون مدنی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جََ اقل منافقون اقال و نشد القل رسول اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں ہاں اللہ جانتا ہے تم ضرور اس کے رسول ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکھتے اور دنیا کو روکتے ہیں کیسی بری حرکتیں ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اب یہ کچھ نہیں سمجھتے انہیں دیکھو تو ان کے جسم تم کو بڑے شاندار نظر آئیں وہ یقول تسم لِقَوْلِهِمْ اور جب یہ بات کریں تو بس اے نبی آپ سنا کریں ان کی بات کیا پتا چلا کہ جو منافق ہوتے تھے اول تو یہ ہمیشہ الیٹس میں سے ہوتے تھے زیادہ تر میجورٹی ان کی ایلیٹس میں سے ہوتے تھے بہت کرسمیٹک پرسنالٹیز ہوتی تھیں عبداللہ بن نبئی کے بارے میں آتے بہت خوبصورت تھا شکل کا بھی بڑا اچھا بات کرنے کا ایسا انداز کہ بس بات کرے تو کوئی سنا کرے ایسی خوبصورت طریقے سے ایسے خوبصورت انداز میں بات کیا کرتا تھا تو اوپر اوپر تو ساری خوبصورتی تھی لیکن اندر ایمان تو نہیں تھا فرمایا کا ان خوشبا یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں لکڑی سے مثال دی گئی ہے اس کے برعکس مومن وہ تو ایک ہرے بھرے درخت کی طرح ہوتا ہے سورہ ابراہیم میں ہم پڑھائے آئےت نمبر 23 ہرے بھرے درخت کی طرح مومن تو ہوتا ہے اس پر پھل لگتا ہے ان کا کیا ہوا یہ تو درخت سے کٹ گئے ایمان کی جڑ اب نہیں ہے ان کے پاس اب بےخیرے ہو گئے لکڑی ٹوٹ جاتی ہے جھکتی نہیں جب درخت پر پانی پڑتا ہے تو درخت پھل دیتا ہے لیکن جب لکڑی پر پانی پڑتا ہے لکڑی پھول جاتی ہے کیڑا لگتا ہے قرآن جب مومنٹ پر برستا ہے ایمان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے عمل بہتر ہوتا ہے منافق پر جب قرآن برستا ہے بیماری کے سوا اور کسی چیز کا اس میں اضافہ نہیں ہوتا لکڑی کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہوتی نا اسٹیگنیشن ہے ان کا ایمان بھی نہیں بڑھتا جبکہ درخت بڑھتا ہے مومن کا ایمان بڑھنے والا ہوتا ہے یہ بالکل سوکھی لکڑیوں کی طرح ہیں کوئی ایمان کی تراوٹ نہیں ہے ان کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے اور سوکھی لکڑی کو تو آگ خوب کھاتی ہے یا سبو نق اللہ حتن علیہم ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں یہ پکے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو قات اللہ انا یو اللہ کی مار ان پر یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں ان کے لیے یکساں ہے اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے مگر یہ منافق سمجھتے نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ کمزور کو وہاں سے نکال باہر کرے گا حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے مگر یہ منافق جانتے نہیں یا ایو اللہ ددینہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو لکم لا اموال ولا اولاد کم انکر اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں کثرت سے آج دعا کیجیے کہ اللہ ہم تیری یاد سے غافل نہ ہو جائیں اللہ تو ہمارے مال بھی سنبھال اللہ تو ہماری اولاد کو بھی سنبھال اور ہمارے ایمان کو بھی سنبھال ایمان کم قیمتی دولت تو نہیں ہے دولت بھی بڑی چیز ہے اولاد بھی بڑی دولت ہے ایمان کچھ کم دولت ہے مجھے بتائیے دولت کے بغیر اولاد کے بغیر تو دنیا اور آخرت میں گزارا ہو سکتا ہے لیکن ایمان کے بغیر تو گزارا نہیں ہے بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے بارے میں, میں پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہنس بول رہے ہوتے بات چیت کر رہے ہوتے اتنے میں اذان کی آواز آپ کے کان پر پڑتی آپ یوں کھڑے ہو کے چل پڑتے جیسے ہم کو جانتے ہی نہیں یہ مومن کی شان ہے اور جو ان محبتوں میں گم ہو گیا وہ میں یف الزال کا فلا کہ جو لوگ ایسا کریں وہی وہ خسارے میں رہنے والے ہیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو ہم نے دیا ہے وہ ان زور دار ترغیب ہے خرچ کرنے کی انفکو مما رزق کتنا تھوڑا سا تم نے حاصل کر لیا اپنی قوت سے نہیں رزقناکم ہم ہی نے تو دیا ہے تم کو ہماری ہی چیز تو تمہارے پاس ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے تھوڑا سا اللہ کو دے دو اب اللہ تمہارا ٹیسٹ لے رہا ہے تھوڑا سا مانگ کر سارا مانگتا بھی نہیں مما رزق اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا من قبل یاتی احدکم الموت اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے اور وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تُو نے مجھے تھوڑی سی محلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا اب یہ حسرتیں کام نہ دیں گی کہا جائے گا وَلَن يُوَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تعملون۔